کہ سامنے کے مٹی بھیگ گئی اور فرمایا لمس لے ہاتھ دو اس گھر کی تیاری کرو تو یہ موت اچانک آئے کہ اس گھر میں اچانک داخل ہو جانا تو تم اس کی تیاری کرو تیاری کیا ہے پیچھے وہ انیب ہو اس کے تھرو رجو کر اور اس کے فرما پردار بن جاؤ اس کے متھی بندے بن جاؤ تو اور ساتھ اتباع کرو احسن رب سب سے اچھی بات کی جو اتاری گئی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے من قبل یہ حتیم قبل اس کے کہ آئے تمہارے پاس و آداب بہت اچانک وہ ان تم لاتا اور تم کو اس کا شعور بھی نہ ہو تم کو اس کی سوچ بھی نہ ہو انتقول نفس یا ہسرا علام فرت و فی جنب اللہ بہ ان کن تو المنساکرین پھر نہ ہو کہ تم کہو یا کوئی شخص کہے انتغلہ نفس سن یہ کہ کہے کوئی شخص کوئی جان یا حسرت ہے میرا افسوس اصل میں حسرت ہی ہے یہ حسرت یہ مضاف ہے یا متکلم کی طرف میں نے کوتا ہی برتی فی جم اللہ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 مذاق کرنے والوں میں ان حق کے تعلق سے میں مذاق کرنے والا تھا حق کا مذاہ کرنے والا اور حق ماننے والوں کا مذاہ کرنے والا یہ ان, انہ کے معنی میں اس میں انہ ہی تھا میں اننا ہوں کن اور بے شک میں تھا مذاق کرنے والوں میں ٹھٹا اور مخول کرنے والوں میں اس کہنے کا فائدہ ہوگا تو تم افاعت کر لو اچانک موت سے قبل اچانک موت آگے کیا کہو گے اے افسوس کہ میں نے اللہ کی جناب میں بڑی کوتا ہی برتی اب اس کہنے کا فائدہ کوئی نہیں اوتقول یا کہے گا لو ان حدانی لکن من المتقین کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں متقین میں سے ہوتا متقین میں سے کیوں نہیں ہوں اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی معاملہ اللہ پر ڈال دیا اللہ کے اللہ رب العزت نے تم پر راستے کھول کھول کر وعدے کر دیے تھے جنت کا راستہ بتا دیا جہنم کا راستہ بتا دیا نیک اور میں تمیز اللہ تعالی نے بتا دی نیکیوں کا راستہ وعدے کر دیا برائیوں کا راستہ وعدے کر دیا اور تم کیا کہہ رہے ہو اللہ مجھے ہدایت دیتا ہدایت اللہ دیتا ہے اللہ نے ہجم قائم کر دی انبیاء کو بھیجا کتابیں بھی اتاری خیر و شر کے راستے وعدے کیے جنت اور جہنم کے راستے وعدے کیے اور تم کیا کہہ رہے ہو کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو متقین میں سے ہوتا تقوی اختیار کرنے والوں میں سے ہوتا تو اللہ نے تو ہدایت کا پورا پروگرام پیش کر دیا تھا، تم نے قبول نہ کر کے کوتاحی بھرتی اللہ نے تو حجت قائم کر دی انبیاء بھیجے کتابیں اتاری دعوت تم تک پہنچائی خیر وسر کا راستہ واضح کر دیا نبیر اسلام کی حدیث ہے من تمشی جن اللہ کا ددس تو کمبے ہی کہ لوگوں ہر وہ شہ جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتی ہے وہ میں نے بیان کر دی اور جو چیز تمہیں جہنم سے بچا سکتی وہ بھی بیان کر دی تو ہر خیر و شر کا بیان ہو چکا ہے تم نے قبول کیوں نہیں کیے اب کیا کہہ رہے ہو اپنی ساری گمراہی اور اپنے گنا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 لیکن اگر کافر ہیں مشرق ہیں اور کہ اللہ کی تقدیر کا تقدیر کا فیصلہ ہے مگر خال کے کائنات نے ہدایت بھیج کر حجت قائم کی ہے تم نے انکار کیا تو گناہ کو تقدیر پہ ڈال کے خاموش نہ ہو جاؤ آپ کے دل میں اشکال پیدا ہوگا کہ آدم السلام نے بھی تو اپنے گناہ کو تقدیر پہ ڈالا تھا وہ حدیث صحیح بخاری کی موسا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام میں بات ہوگی تکرار ہو گئی وہ کہاں ملے اللہ بہتر جانتے ان عالم روا میں موسا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام پر ایک اعتراض داغ دیا آپ ہمارے باپ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت دے دی یہ جنت آپ کا گھر تھا آپ کی اولاد کا گھر تھا ایک درخت سے روکا اور آپ نے وہ کھا لیا خود میں نکل گئے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 امور شری میں اللہ تعالی نے سارے بندوں پر حجت قائم کر دی راستے بتا دیے نسم ماں سباہ فلا ماں بتخواہ خیر و شر اللہ تعالی نے ہر بندے کو بتا دیا ان حدینا سویلا اما شاکر اما کفورا حجت قائم کیے پھر ماننا اور نہ ماننا اس کا آپ کو اختیار دیا گیا امور قدریوں میں اختیار نہیں ہے امور شہریوں میں اختیار لیکن جو چیز منتخب کرو گے وہ اللہ کی مشیت سے ہٹ کر نہیں اوتقول حین اثر لو آزاد للی قرتن فاقون احمد المحسری یا یوں کہے حین اثر العذاب جب عذاب دیکھ لے یہ ترا کہ زمیر نفس کی طرف جا رہی نفس مونس سمائی یہ ترا مونس کا سکھ ہے یا کہے وہ نفس قیمت العذاب جب عذاب کو دیکھ لے لو ان علی کاش میرے لیے دوبارہ لوٹنا ہو زمین میں دنیا میں فاکون من المحسنین تو میں ہو جاؤں گا محسنین میں سے نیکیاں کرنے والوں میں سے کاش دنیا دوبارہ قائم ہو جائے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 اچھائی کا مانا کیا ہے ہر عمل وہ انجام دے نبیر اسلام کے طریقے اور نبیر اسلام کی سنت کے مطابق اچھائی وہی ہے وہی خیر کا راستہ ہے. تو اللہ تعالی نے آگے وہی بات کی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ بلا کیوں نہیں قد جات کا آیا تھی تحقیق آئی تیرے پاس میری آیتیں فقت ضبط ت نے ان کو چھٹلا دیا بس تکبر تو تکبر کیا پکنت منل کافر ہو گیا تو کافروں میں سے حجت تو قائم ہو چکی تھی حق آ چکا تھا تمہارے پاس میرے آئے آ چکی تھی اور وہ آیات جاتے بھائی نات نے ٹھکرا دیا تکبر اختیار کے تکبر کیا ہوتا ہے حق وعدے ہو جائے قبول نہ کرے یہ تکبر حق وادے ہو جائے اور قبول نہ کرے القیبرو بطر الحق بغم توناس صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تکبر کس چیز کا نام ہے دو چیزوں کا نام حق وادے ہو اور اس کا انکار کر دے یا لوگوں کو تذکار نہ حقیر جاننا کسی بھی بنیاد پر تم نے تکبر کیا حق وادے ہو چکا تھا اور تم نے تکبر کیا تو پھر اللہ کی تقدیر پر اس معاملے کو کیوں ڈال رہے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 اس سزا کی ایک جھلک یہ ہے وہ جو القیامت ہے تر اللہ قدب و تر حق و دو قسم کے چہرے ہوں گے روشن چہرے ہنستے مسکراتے چہرے اور دوسرے ان پر گرد و غبار جمی ہوگی ذلت کی تہیں جمی ہوگی اور سیاہی جو ہے وہ پھیلی ہوگی ان چہروں پر دنیا دیکھے گی دنیا پہچانے گی روشن چہرے اہل جنت کے ہیں اور سیاہ چہرے علیہ جہنم کے یوم تسبد وجوہ وہ طبیعت وجوہ اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ طبیعت وجوہ علسن وہ تسبت و وجوہ بدا آل سنت پر عمل کرنے والے حدیث کو فالو کرنے والے ان کے چہرے روشن ہوں گے اور بیدا پر چلنے والے سنت کے مقابلے میں بےدت کو ترجیح دینے والے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے تو جیسے اہل کفر کے چہرے سیاہ ہوں گے اہل شرک کے چہرے سیاہ ہوں گے اسی طرح جو اہل بےدعت ہیں کلما کو تو ہیں مگر بےدعتی ہی ہیں ان کے چہرے بھی سیاہ ہوں گے تو قیامت کے دن دیکھیں گے آپ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 یارفون حکم یارفون اب نہ یہودیوں کا ذکر ہے کہ وہ نبی کو جانتے تھے پہچانتے تھے حق کو پہچانتے تھے کس طرح کیسے اپنی اولاد کو پہچانتے پھر بھی انکار پھر بھی انکار اسی طرح آج بہت سے کلمہ کو لوگ ہیں حق ان پر ہو چکے کھول کھول کر دکھایا جا رہا ہے یہ بخاری کے حدیث مسلم کے حدیث صحیح حدیث لیکن مانتے نہیں ہمارے مذہب میں ایسا نہیں یہ تکبر تکبر کی کیفیت اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو جنت کا داخلہ نہیں ملے گا کیونکہ اللہ کے امی نے کیا فرمایا لگے خل جنت من کا نفی قلب ہی مصالح و حبت خر جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا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 اور اللہ یہاں فرمار ہے علی صفی جہنم مسل دل کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ متکبرین کا تکبر کرنے والوں کا بالکل ہے جو تکبر کرنے والے ان کا ٹھکانہ جہنم اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور اللہ حق قبول کرنے کی توفیق دے دے اللہ ان کو توحید کی استقامت دے دے اور جو پیچھے ذکر ہوا انابت کا اور اسلام کا جب جانے کا اللہ کے فرامین کے آگے اللہ تعالی ملکہ ہمیں عطافرمادے اور توفیق ہمیں عطاف رمادے اقول قولی حادہ وسلفر اللہ علیہ ولکم واہر الداوانہ الحمد للہ رب العالمین